بانی فرقہ بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلوی کے حالات پیدائش احمد رضا خان ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش یو پی میں واقع شہر, بر شہر بریلی میں ہوئے اس وجہ سے ان کو بریلوی کہتے ہیں یعنی شہر کی نسبت سے ان کو بریلوی کہتے ہیں اعلی حضرت مصنف بشریح بشرا یا بشری کرد کا نام تقی علی اور دادا کا نام رضا علی تھا حیات اعلی حضرت مصنف رزوی مگر انہوں نے اچا پیدائش 14 جون سن اٹھارہ میں ہوئی والد نے احمد میاں نام رکھا دادا نے احمد رضا اور والدہ نے امن میاں نام رکھا نمبر اچھا من ہوا احمد رضا شجاعت علی قادری مگر انہوں نے خود اپنا نام عبد المصطفیت لیا تھا اسی کو وہ استعمال کرتے تھے ملفوظات اعلی حضرت تدریس ابتدا ان اپنے والد کے مدرسہ مشواف العلوم میں پڑھانا شروع کیا پھر سن اٹھارہ سو چورانوے میں اشاعت العظوم کے نام سے مدرسہ قائم کیا اس کے بعد سن انیس سو چار میں ایک اور دارالعلوم منظر اسلام کے نام سے قائم کیا پھر چند سال تدریس اور فتویٰ نویسی کا کام کیا مگر پھر بعد میں حکمتا فتویٰ نویسی اور تصنیف و تاریخ میں مشغول ہو گئے اور مدرسہ کا تمام نظام اپنے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان بریلوی کے حوالے کر دیا تصنیفات ان کی تصنیفات میں دو سو سے ایک ہزار تک کی تعداد بیان کی جاتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ جن کو کتاب کہا جائے اس کی تعداد دس سے زیادہ نہیں سب سے بڑی تصنیف فتح رضویہ ہے آٹھ جلدوں پر مشتمل ہے وفات مطابق انیس سو اکیس میں 56 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئی